شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لوگوں تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا پھر دیکھو تمہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم ال یقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے تم ضرور دو کو دیکھو گے پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین ال یقین آ جائے گا پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرزش ہوگی